وصارعوا إلى مَغْفِرَةٍ من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والقاظمين الغيدا والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الظلوب الا اللہ ولم يشروا على ما فعلوا وهم يعلمون محترم سامعین بزرگان دین نوجوان ساتھیوں یہ سور آل عمران کی دو آیتیں ہیں جو میں نے تلاوت کی ہیں اور آج خدبے کا یہی موضوع ہے اے اے جن کے مناسبت سے میں نے یہ دو انو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں خطبے کا موضوع ہے جنت ہر مسلمان اس بات پر ایمان رکھتا ہے اور ایمان رکھنا واجب بھی ہے کہ الجنت حق حقن حق نارحقن و المیزان جنت بھی برحق ہے اور جہنم بھی بالکل برحق ہے اور دونوں کو اللہ تعالی نے پیدا کر دیا ہے و حق ال... اور نیکی اور بدی کے وزن کرنے کے لیے جو اللہ تعالی نے میزان اور ترازو بنا رکھا ہے وہ بھی برحق ہے فمامن ثقولت موازین ہو فہو اپی عیشت واضیہ و امامن خقفت موازین ہو فأمه هابية وما أدراك ما هي نار حامية ہر مسلمان کا اس بات پر ایمان اور یقین ہے اگر اس پر انسان نے ایمان اور یقین نہ رکھا تو اس کا ایمان مکمل نہیں اور وہ انسان مومن کہلانے کا مستحق نہیں ہے ہمارا ایمان ہے کہ انسان زندگی میں جو کچھ عمل کرتا ہے اسی کے حساب سے جنت و جہنم کا فیصلہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کریں گے فمیاں عمل مسقال خيرا يره ومن يعبى المسقال ذرة شرا يره جس نے ذرہ برابر نیکی کیا ہے اس کا بدلہ بھی قیامت کے دن اس کے سامنے کھل کر کے نیک بدلہ آ جائے گا اور جس نے کوئی برائی اور گناہ کا کام کیا ہے اس کے برائی کا وبال بھی قیامت کے دن اس کے آنکھوں کے, آنکھوں کے سامنے ہوگا اب جنت اور جہنم کا فیصلہ کیسے ہوگا اگر انسان کے اعمال درست ہیں اور اس کے نامے آمال دائیں ہاتھ میں دیے گئے تو انسان جنت کا مستحق ہوا اور اگر کسی انسان کے اعمال درست نہیں ہیں تو وہ جہنم میں جاتا ہے جنت اور جہنم کا فیصلہ انسان کے اپنے اعمال پہ تبارق الذی بیده الملک وهو على كل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم اییکم احسنوا عملا اللہ نے اتنی بڑی کا ناد بنائی اور اس میں انسانوں کو آباد کیا اور انسان کو امنا ہدعنا سبیلا اما شاہ اما کپورا انسان کو اللہ تعالی نے جنت اور دو دخ نیکی اور بدی دونوں کے راستے بتا دیئے اب انسان اگر نیک اعمال کرتا ہے تو وہ جنت میں گیا اور اگر اپنی زندگی کو یوں ہی رائدہ اور برباد کیا اور نیک اعمال نہ کیا تو وہ انسان جنت کے بجائے جہنم کا مستحق ہوتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو نیک امال کی توفیق نصیب فرمائے لیکن وہ امال جو انسان کو جنت کے مستحق بناتے ہیں قرآن حدیث میں بہت سارے اعمال ہیں ایمان ہے نواز ہے رودا ہے حج اور دکات ہے یہ سارے اعمال کو تو انسان بڑی پابندی سے جنت کی لالچ میں کر لیا کرتا ہے لیکن ان اعمال کے علاوہ بھی کچھ ایسے سے بڑے بہترین آمال ہیں جن کی طرف انسان توجہ نہیں کرتا حالانکہ جنت میں لے جانے کا بہت بڑا سبب و ذریعہ بنتے ہیں انہی میں سے پانچ آمال وہ ہیں جو سور آل عمران تیس ان آیات میں مذکور ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان آمال کو اپنانے کے توفیق نصیب فرمائے نمبر ایک رب العالمین نے رشاہت رمایا وَسَارِعُوا الَا مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّتٍ عَرْضُ الأرض وعدة للمتقين ايمان والو اوزا اصلا وصارعوا إلى مغفرة من ربكم اطني ربك مغفرة أربع شث اور اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے ذرا جلدی کوشش کر لو جس جنت کی لمبائی اور چوڑائی اب تو ہر سوا تو ارد اور آسمانوں کے برابر ہو ہے پھر وہ جنت کس کے لیے تیار کی گئی ہے رب العالمین نے فرمایا ہر قصو ناقص کے لیے وہ جنت نہیں ہے بلکہ مخصوص قسم کے لوگ ہیں جن کے لیے وہ جنت تیار کی گئی وہ کون ہے اور عت لکین وہ عزت لل مستقین یہ جنت متقین کے لیے اللہ تعالی نے تیار کیا ہے جو, جو اللہ تعالی کی نافرمانی فرمانی سے بچتے ہیں اللہ تعالی کے ناراضگی سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرتے ہیں اور نیک آمار کرتے ہیں جو صاحب تقویٰ ہیں انہی صاحب تقویٰ اور متقین کے لیے اللہ تعالی فرماتے ہیں وہ عزت لل علی شان جنت ہم نے متقین کے لیے تیار کی ہے پھر اللہ رب العالمین نے وہ متقین جن کے لیے جنت اللہ نے تیار کیا ہے بھومیاں اور پانچ صفات بیان کی ہیں نمبر ایک اللہ دینا سے کونا سے سب سے پہلے وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کو خوشحالی پریشانی ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی ہمیں اپنا مار کو خرچ کرتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ نے خوشحال بنایا ہے مال زیادہ دیا ہے کاروبار چل رہا ہے تو اس حساب سے اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں اگر کچھ کاروبار ہو جائے آمدنی کم ہو جائے پیداوار کم ہو حالات خراب ہو جائے تو ایسا نہیں کہ اب میں نہیں دوں گا نہیں رب العالمین نے فرمایا حالات خراب بھی ہو جاتے ہیں تو اپنے حالات کے مطابق وہ اللہ تارا کی راہ میں ستکا کرتے رہتے ہیں جیسے کہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ایک دوسرے مقام پر فروایا ولدین <تصفيق> سے کو نام وا رہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے وہ ہیں جن کے لیے جنت تیار کی گئی ہے جو اللہ تعالیٰ کی دیئے ہوئے رزق کو اللہ تعالیٰ کی دیے ہوئے مال کو اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں و رات کو بھی دن کو بھی صرف روانیاں پوشینہ بھی اور ساحل کر کے بھی ہر حال میں وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے رزق حلال کو خرچ کرتے ہیں یہ پہلی خوبی ہے انفاق فی اللہ گریب کو مسکین کی محتاجوں کی پریشان حال لوگوں کی مقروض کی جو ہر قسم کے پریشان لوگوں کی اپنے مال کے ذریعے مدد کیا کرتے ہیں اسی لیے نبی علیہ سرات و نے بڑی فضیلت بیان کیا ہے ان لوگوں کی جو اپنے مال کو اللہ تعالی کے راہ میں خرچ کرتے ہیں ایک حدیث کافی ہے نبی علیہ سراط صاحب نے ساتھ رمائنا. اے لوگوں اللہ تعالی کے غد اللہ تعالیٰ کے غصے کو سب سے زیادہ ٹھنڈا کر دینے والا عمل جو ہے وہ صدقہ تو سر رہی. پوشیدہ صدقہ کرنے سے رب کے سارے غصے ختم ہو جاتے ہیں ایک انسان جس نے اپنے گناہوں کے ذریعے اپنی بدآمالیوں کے ذریعے رب کو غصہ دلا دیا ہے آپ نے ارشاد نوایا اول رب کے غصے کو ختم کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ اور خیرہ تھے اللہ تعالی ہم سب کو صدقہ کرنے والا بنائے نمبر دو اللہ رب العالمین نے شاہد نمائے والقاظمین الغیدہ جب ان کو کوئی گصہ دلاتا ہے تو گصے کو پی ڈالتے ہیں گصہ استعمال نہیں کرتے گصے میں اپنے آپ پر تابو پا لیتے ہیں والقاظمین الغیدہ شیطان اپنی شیطرت کے درگے کوئی بد انسان اپنی بد کرداری بد کا نام ہے. زمانی کے دریئے ان کو اگر غصہ دلا دیتا ہے تو اٹھا کر کے پتھر نہیں مارتے اس کا سر نہیں پھوڑ دیتے بلکہ غصے کو پی ڈالتے ہیں نبی علیہ السلام نے اے قرآن پاک میں اے اور نبی ریسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حادث میں اس انسان کی بڑی فضیلت بیان کی ہے کہ جو غصہ دلاتا ہے تو غصے کو پی ڈالتا ہے اپنا غصہ استعمال نہیں کرتا میرے بھائیو اگر آپ گو اور فکر کریں گے تو ہمارے معاشرے میں ہمارے گھر میاں بیوی بی کی لڑائی سے لے کر کے مارکیٹ میں اور لیبر کے درمیان جو سارا بار پیدا ہوتا ہے اس کا سبب غصہ ہوا کرتا ہے اسی لیے نبی رہ کے پاس ایک شخص دوڑا ہوا آیا کہتا ہے یا رسول اللہ اس لیے آپ مجھے کچھ وسیعت کریں آم اقدام غصہ نہیں کرنا وہ شخص واپس کیا پھر ایک عرصے کے بعد آیا کہتا یا رسول اللہ اذنی آپ مجھے کچھ وصیت کریں آفر میں لا گزب غصہ نہیں کرنا پھر وہ واپس گیا ایک عرصے کے بعد پھر وہ آیا کہتا یا رسول اللہ اذنی نے مجھے کچھ وسیعت کرے آفر میں لا گزب بار بار آیا اور ہر مرتبہ نبی اسے فرمایا لا تک تب غصہ نہیں کرنا وہ شخص تنگ آ گیا اللہ کے رسول کے بعد جب بھی میں آتا ہوں کہ آپ مجھے کچھ وسیحت کریں کچھ نصیحت کریں آپ جتنی مرتبہ میں آتا ہوں ایک ہی ای نصیحت کرتے ہیں غصہ نہیں کرنا غصہ نہیں کرنا یہ تو سبھی منع کرتے ہیں کہ غصہ نہیں کرنا چاہیے اتنے بڑے نبی اور پیغمبر ہو کر کے بار بار مجھے سیت کرتے غصہ نہیں کرنا اس کی وجہ کیا ہے واپس گیا اور کہتا ہے پورے سال بھر میں نبی علیہ کے پاس پرت کر کے نہیں آیا نبی کی اس فرمان پر میں ریسرچ کرتا رہا میں تجربہ کرتا رہا کہ اتنی بار میں رسول کے پاس گیا اور میں نے کہا مجھے نصیحت کریں اور صرف آپ مجھے ایک ہی نصیحت کرتے ہیں تو میں ذرا اس پر غور کروں کہ آخر الیا کے رسول نے یہی نصیحت بار بار کیوں کیا سال بھر تجربہ کر لینے کے بعد وہ صحابی حاضر ہوئے اور کہا وجہ اللہ فلغد اے دنیا کے لوگوں کے لیے جو ہمیں وسیعت کیا تھا کس غصہ نہ کرنا غصہ نہ کرنا اللہ کی قسم سال بھر میں نے تجربہ کیا اور نتیجہ فلغد میں نے دیکھا معاشرے میں ساری برائیاں غصے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں اسی لیے نبی علیہ شام نے ہمیں بار بار فرمایا لا غذب لا غسب لا تقدم خبردار گصہ نہ کرو گصہ نہ کرو اور سیطان گصہ دلائے تو گصہ کو پی ڈالو میرے حیو گصہ کو پی نہ سمجھو آج ہمارے ہاں جہاں جہاں دیکھوں معمولی معمولی باتوں میں اگر لڑائی ہوئی گصہ انسان استعمال کیا وہ معمولی لڑائی جو پولیس اور تھانے تک اور پھر عدالت اور کچھری اور کوٹ تک ہمیں صرف ہو دیتا ہے ہمارا گصہ اللہ کے رسول لیمین فرمایا اے لوگو ان متقین کے لیے جو جنت جن کے لیے بنائی ہے اور متقین کے خوبی یہ ہے وہ گصہ استعمال نہیں کرتے بلکہ اپنا گسا پی ڈالتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا گسا پی ڈالنے والا بنا دا واسطر اللہ من کلبی بات ہو گئی ہے الحمد للہ وقفہ وسلام الائیبادہ ام آباد نمبر چار نمبر تین تیسری خوبی ول کبھی ایسا ہوتا ہے غصہ تو آ آپ کو لیکن استعمال نہیں کیا لیکن دل میں کیا ہے یہاں چھوڑ دو لیکن اس کی آمد بھی نکلے گی آدمی یہ سوچتا ہے یہاں تو نہیں لے گے لیکن وہاں چھوڑے گے بھی, بھی نہیں ان کے آمد کے دل العالمی نے فرمایا نہیں یہ مستقیل جن کے لیے جنت تیار کی گئی ہے ان کا یہ بھی اس طریقہ نہیں ہوتا کہ کسی کے ایتو قیامت کے لیے دن پکڑنے کے لیے معاملے کو موکھر کر رکھے بلکہ رب العالمین نے فرمایا ول آسیناس لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں یہ معاف کر دینا درگزر کر دینا دل کو صاف کر لینا ہم نے اس کو معاف کر دیا نہ دنیا میں بدنا چاہتی ہیں نہ آخر میرا بلازمین کے سامنے اس کو ہم پکڑیں گے ہر اعتبار سے خوش دلی رب کی ردا کے لیے ول کا پھل اس نے معاف کر دیا یہ معاف کر دینا کتنا اونچا مقام ہے حضرت اوبئی ابو صاحب کرام کے جماعت سے مروی ہے اللہ حکمر کہتے ہیں سارے اولین مرافرین ایک چٹل میدان میدان کے اندر کھڑے ہوں گے سارے لوگ پریشان ہوں گے اتنے میں نادام دن ایک آواز آواز لگائے گا اور وہ او کون ہوگا آواز لگانے والے رب العالمین ہوں گے اور کیا بات ہوگی این آپ نا ناس الناس ناس ایپونا ناس ہک پنانا کلر ادا افاید خلل چند او کماتا رہے فورا صاحب اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کو اس کا مستحق بنائے لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے ایک کہو گے تو دس سنو گے بڑا کمال یہ ہے ہم عید کا جواب پتھر سے دیتے ہیں ہمارا بڑا کمال کیا ہے ہم لوگوں سے کہتے میں نے ایسا سبق سکھلایا کہ اب آئندہ کبھی ہمت نہیں کرے گا میرے بھائی ہمارا تو یہ ہے اور دھر رب العالمین کا معاملہ کیا ہے العافون عن الناس نناس العافون عن الناس رب العالمین اعلان کرتے ہیں الناس اے یہ کے میدان میں جہاں سارے لوگ جمع ہیں میرے وہ بندے کہاں ہیں جو لوگوں سے بدلہ نہیں لیتے تھے بلکہ لوگوں کو معاف کر دیا کرتے تھے ایک مرتبہ اعلان ہوا اب ہر آدمی سوچتا ہے یہ اس کا مستحق کون ہوگا لیکن کوئی کھڑا نہیں ہوتا پھر اللہ رب العالمین دوبارہ اعلان کرتے ہیں عن الناس میرے بندے کے میدان میں دھوپ میں وہ کہاں کھڑے ہیں جو کبھی لوگوں سے بدلہ نہ لیا بلکہ ہمیشہ لوگوں کو معاف کر دیتے تھے ابھی بھی کوئی کھڑا نہیں ہوتا پھر رب العالمین اعلان کرتے ہیں الناس الناس ال میرے وہ بندے جو لوگوں سے بدلہ نہیں لیتے تھے انتقام نہیں لیتے تھے صبر کر لیتے تھے غصے کو پی ڈالتے تھے درگزر کر دیا کرتے تھے میرے وہ بندے کہاں ہیں ابھی سارے بندے کھڑے ہوئے، بیٹے ہوئے ہیں کھڑے ہیں کوئی ہاتھ نہیں کو یہ پتا رہا ہے پھر رب العالمین اعلان کرتے ہیں پورنس ادیری میں تین مرتبہ اعلان کرتا ہوں وہ میرے بندے کہاں ہیں جو لوگوں کو معاف کر دیا کرتے تھے میں اس لیے اعلان کر رہا ہوں کہ میں نے واجب کر رکھا ہے کہ میرے چن بندوں نے دنیا میں معاف کر دیا تھا بغیر حساب انہیں جنت میں داخل کر دیا ہے. میرے بھائیوں معاف کرنے والے بنو ول کا دین الفیران سنیر ہم بڑا کمال سمجھتے ہیں بدلا لینے میں انتقام لینے میں اس کا جواب پتھر سے دینے میں ایک بدلے تک کہنے میں ہم اپنا کمال سمجھتے ہیں لیکن جنت ان کے لیے تیار کی گئی ہے جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے اندر خوبی پیدا کر دے ہمیشہ اپنے ساتھیوں کو معاف کریں درگزر کرے حدود اللہ حدود اللہ کو معاف نہیں کیا جاتا اپنے حق کو انسان معاف کر سکتا ہے بہرحال یہ تھے نمبر چار چوتھی خوبی اللہ اکبر ولہ ہو جوسن ول ہو جو ہمیشہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ وہ احسان کرتے کبھی کسی کا برا نہیں چاہتے کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے بلکہ وہ عدت نل جن متقین کے لیے ساتوں زمین اور آسمانوں سے بڑی جنت پر تیار کی ہے ان متقین کے خوبی یہ ہے نمبر چار بول رہی بل محسن وہ کسی کا برا نہیں چاہتے کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے کسی کے لیے ذرا رسا نہیں ہوتے ہمیشہ ہو لاہو یعنی بل اللہ کے مخلوق کے ساتھ اللہ کے بندوں کے ساتھ وہ احسان کرتے ہیں اور جب احسان اللہ کے بندوں کے ساتھ کرتے ہیں تو یاد رکھیں اللہ نے وہ سنائی جو میرے بندوں کے ساتھ احسان کرتا ہے میں اسے سے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں انسان اللہ کا محبوب بن جائے اور جس سے کام جسے اللہ اپنا محبوب بنا لے اسے ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتے ہیں اس کے جان کی اس کے مال کی اس کے اولاد کی اس کے دین کی اس کے ایمان کی ایک ایک چیز کے اللہ تعالیٰ حفاظت کرتے ہیں کیوں اللہ نے اس کو اپنا محبوب بنا رکھا ہے نمبر پانچ اور آخری خوبی والذین ادا فاروفہ شاہ جب ان سے کوئی برا ہو جاتا ہے کوئی برائی شیتان کرا دیتا ہے تو گناہ اور برائی پر کٹے نہیں رہتے ذاتر اللہ اللہ کا ڈر اللہ کا خوف ان کے دلوں میں پیدا ہوتا ہے شیتان نے گناہ کروایا برائی کروائی شیتان کا حملہ ختم ہوتے ہی ہاں? ان کو ہوش آ جاتا ہے شیتان نے ہم سے رب کی نافرمانی کرائی ہم سے حرام کام کروایا ہم سے گناہ کروایا اللہ فرماتے ہیں فوراً اللہ تعالی آج آ جاتا ہے فرو بہن اور اپنے رب کے سامنے رو کر کے توبہ استغفار کر لیتے ہیں جانتے جو گناہ ان سے سرد ہو جاتا ہے اس پر وہ کبھی ڈٹے نہیں رہتے ہمیشہ اس کی گناہوں کی پابندی نہیں کرتے شیطان نے کبھی گناہ کروایا فوراً توبہ استغفار کر کے اپنے رب کو راجی کر لیا اللہ تعالی سے دعا یہ خوبیاں ہمارے اندر پیدا ہو جائے ہم ہمیں جو بیمار ہے سفار کو لیا فرما جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا کرا دے پریشان حال بھائیوں کی پریشانی کو دور کر دے جو دین سے دور ہیں اللہ تعالی انہیں دین کے قریب کر دے جو بھولے بھٹکی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کو لگا دے اے را ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کے رئیس الدولہ اور ان کے ساتھیوں کو امن و امان صحت نصیب فرما اللہ اس شہر کو اس ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے اور جس شہر میں خصوص ہم رہتے ہیں وہاں کے شیخ سلطان قاسمی حس اللہ اللہ تعالیٰ ہر بھلا ہر آفت ہر مصیبت سے محفوظ رکھے اے انہیں امن و امان نصیب فرماؤں ان سے ایسے آمان لے جس میں آپ کی رضا ہو امت کی فلا ہو قوم کی کامیابی ہو اور دین کا عروج ہو اور ہر ایسے کام صلی اللہ تعالی ان کے ہاتھوں کو پکر لے جس میں آپ کی نعرادگی ہو آپ کا گدب ہو امت و ملت کا نقصان دے ہو اللہم اکھر للم امنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات عباد اللہ رحمت اللہ ان اللہ یا امرو بالعدل والحسان عن چوبیس